معذور معذور ہاں یہ اصل میں مجذوب کا معذور نہیں مجزوب کا کیا مقام ہے آئیے اصل میں یہ مجذوب جو ہے یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے اور اس کا مد مقابل ہے سالک سالک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے وہ نیک بندے یا اولیاء جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں شریعت کا حکم مانتے ہیں اور شریعت متحرہ پر چلتے ہیں تو اس کو سالک کہا جاتا مجذوب وہ ہے جو بالکل بے ہوش ہوتا بالکل دنیا سے بے غرض ہو کر کے جب وہ گزارتا ہے زندگی چونکہ وہ حالت جزم میں ہے عقل و ہوش ہواس اس کے ٹھکانے نہیں ہیں تو ایسے کو جو مجذوب کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر نماز روزہ یا زکات جو ہے وہ فرض نہیں ظاہر اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری جب عقل ہی اس کی ختم ہو جائے تو وہ جو ہے مفقود القلم جس کو کہا جائے تو اس لیے اس کو عام طریقے سے مجزوب کہا جاتا جی